اعوذ باللہ من, الشیطان الرجیم من بسم الله الرحمن الرحیم ان آمنوا وعملوا لهم الرحمٰن یہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اور قیامت نزدیک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 میں سمجھتا ہوں اللّہ عالم یہ فتنہ تصویر ہے فوٹو اور تصویر تقریبا ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے یا پھر ممکن ہے یہ مرض سود کا مرض ہو جس کا گرد و بار کم از کم ہر گھر میں موجود ہے قتل و غالت گری عام ہو جائے گی قتل کی کیفیت یہ ہوگی لا درقات و فیما قتل بدل مقدول و فیما قتل کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کسے قتل کر رہا اور کیوں قتل کر رہا اور مقدول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے مجھے قتل کرنے والا کون ہے اور میرا گناہ کیا ہے یہ ہول ہال ناخت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 دنیا کے بہت سے کاروباری مراکز کا دورہ کر سکے گا اور وہاں کے احوال معلوم کر سکے گا یہ سب قرب قیامت کی علامات ہیں یہ سارے فتنے ہیں ایک حدیث میں کثرت الشرط کا ذکر ہے پولیس بڑھ جائے گی اور پولیس والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا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 اذاو قبر سے نجات اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم سے نجات اور قیامت کی سعودوں اور ہولناکیوں سے نجات کس چیز میں ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم میں تین چیزیں ذکر فرمائیں فرمایا فرمائی کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا یہ نصیحت فتنوں کے دور میں اور بھی کارگر ہے زبان قابو میں رکھنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ فتنوں کی خود تم تشہیر نہ کرنا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 اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری عمل کا لگ السان ایک اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا اپنے قابو میں رکھنا اور وب کے علاقی تک اپنے گناہوں پر رونا جب فتنوں کا دورے دورہ ہو تو موت کا اندیشہ ہر وقت قائم ہے کہ تم زیادہ وقت سفر آخرت میں بسر کرنا گزارنا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 ایک مجلس میں نبی رحان سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون فرمایا کہ وہ شخص ہے رجل روج الرا سے جو اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑ لے لگام کو تھام لے یطلب الموت مذان نہ ہو اور جہاد کے میدان میں ایسے مقام پر جانے کی کوشش کرے جہاں شہادت کی موت یقینی ہو اور جلدی ہو اور اس کی یہ کوشش ہو کہ جلد از جلد دنیا بھی مخاطر سے نجات حاصل کر کے شہادت کی شہادت کے ذریعے ایک اجست میں جنت میں پہنچ جاؤں اور اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر لوں یہ سب سے بہترین انسان اس کے بعد وہ شخص ہے رجحد ال من الشعاب جو کسی گھاٹی میں اکیلا ہو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو جدین شر رہا یادڑ شر اپنے شر سے لوگوں کو بچائے من اور ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرے اور یہ ربہ اور اپنے رب کی عبادت کرے ایک عدیض میں نظیر اسلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ ابد التقی الخفی الغنی اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے جس میں تین اوصاف ہوں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 فقب نے علے کا غیرا مختون الہ العالمین جب تم اپنے بندوں میں فتنوں کا فیصلہ فرما لے تو فتنوں کے سہور سے قبل مجھے اٹھا لینا اس طرح اٹھا لینا کہ میں فتنوں میں ملمبس نہ ہوں اور فتنوں میں تلمبس کے بغیر ہی تیرے پاس پہنچ اور تجھ سے آ ملو تو یہ حدیث بھی یہ دعا بھی اس امر کو ثابت کر رہی ہے کہ فتنوں سے دوری ہی ادھر حقیقت آفیت کا راستہ ہے اور سلامتی کا راستہ ہے ببیر اسلام کی حدیث ہے اذا سمعتم الدجال منسم دال الق الزرا کہ جو شخص سنے کہ دجال ظاہر ہو چکا فل یا تو وہ اس سے دور رہے کچھ لوگ تماش فطرت کے ہوتے ہیں جا کر تماشا دیکھیں محرم کا جلوس نکلے چلو دیکھ کر آؤ ربی اکبل کا جلوس ہے چلو دیکھ کر آئے کیا ہو رہا مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی یہ تماشوین لوگ انہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں اپنے ایمان کی سلامتی داو پر لگائے ہوئے وہاں چلے جاتے ہیں یہ حدیث ایک دلیل قاطع ہے کہ د جیسا فتنہ جب د ظاہر ہو تو اس سے دور رہنا یہ نہ ہو کہ پروگرام بناؤ کہ چلو اس کو دیکھ کر لیں. کیسا ہے فتنے کے مقام پر جانا بدعت کے قریب جانا یہ اس بدعت اور فتنے میں ملوث ہونے کا راستہ ہے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 اس طرح یہ فتنے اور بدعات جو ان کا قرب اختیار کرے گا ممکن ہے کہ وہ قرب اس انسان کو بھی بدعتی اور فتنہ پرور بنا دے اور جو دور رہے گا وہ آخریت اور سلامتی میں رہے گا اس لیے جو فتنے کی ابواب ہیں انہیں پڑھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ انسان فتنوں کے تلبت سے بچ جائے ایک باب اور بھی ہے اور وہ ہے فتنوں کی بہدات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترجیح دینا اللہ کے ذکر کو تلاوت قرآن کو اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ اپنی جگہ خود بہت زیادہ اجر و ثواب کا موجب بنتے ہیں لیکن فتنوں میں خاص طور پہ اعمال صالحہ کے اور عبادات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے باقی بنی سار کی روایت سے نبیل اسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ عبادت کا ہجرت فتنوں میں اللہ تعالی کی عبادت اختیار کر لینا اس کا اجر ایسا ہے جیسے وہ شخص ہجرت کر کے میرے پاس آ یہ حدیث بڑی ایمانت ہے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 اس بندے کی حفاظت کرے گا کہ اس بندے کو اللہ کے پیارے بیگمبر کا قرب اور آپ کی صحبت گویا حاصل ہو گئی یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو فتنوں کی پہتات میں شیطان کا اعلی کار بننے کی بجائے اس منحص کو اختیار کرتے ہیں جو آخریت کا منحج ہے اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہمارے صالحہ کو انجام دینا نبی السلام کی ایک عام حدیث بھی ہے یبن اعظم تفرغ عبادت املا طلبہ کا ذنن و املا یدائی کا غنن یا دئی کا ذنن یا رشت جبن اعظم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے فارغ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ہر وقت کے لیے فارغ کر لے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 ایک تو یہ کہ میں تیرے دل کو غنا مالداری اور تونگری سے بھر دوں گا اور غنا روپے پیسے کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ ذنا تو دل کا ذنا ہے وہ عملہ یہ کا اور رزقا اور تیرے ہاتھوں کو پاک رزق سے بھر دوں گا حرام سے نہیں بلکہ حلال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 یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تفرغ ہے جس کا سلا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تابعو ہو بہن الحجر فی الحما یون فیان الفکر اخبان کبھی حج کرو کبھی عمرہ کرو یہ مطالعہ جو ہے بار بار کرنا اس سے اللہ الگ الزت بندے کا فقر بھی دور کر دے گا اور اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا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 اور تو اس مال کا اللہ کو حساب دے رہا ہوں کہ اگر مجھ سے دوری اختیار کرے گا تو میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا بظاہر مال و دولت کثیر ہوگی لیکن دل فقیر ہوگی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی ہر وقت جمع تفریق اور ضرور میں مصروف رہے گا نہ سونے کا وقت نہ کھانے کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت اور یہ اللہ کا ایک آزاد ہے یہ پیارے ویغمبر کی عام حدیث تفرنی عبادت اللہ فرما رہے کہ میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال اور بالخصوص یہ وقت فتموں کے دور میں نکالنا انتہائی کارآمد ہے اور انتہائی منفعت کا باعث ہے اب اس خوشن رضی اللہ عنہ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 نام برا یام صبر تمہارے پیچھے تمہارے بغ یہ ایام صبر آنے والے ہیں یہ تکلیفوں کے ایام اور فطروں کے ایام آنے والے ہیں اور میں کیا صبر فی ہند کل قابل جمر ان دنوں میں صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں آگ کا انگارا دبانا یہ کون دبا سکتا ہے آگ کا تہتا ہوا انگارہ مٹھی میں کون لے سکتا ہے لیکن ایسے ایام صبر ہوں گے ایسے ایسے فتنوں کی الغار ہوگی کہ صبر جو ہے وہ آگ کے انگارے کو مٹھی میں دبانے کے مترادف ہوگا فرما کافی ہند لہو اجر و حمسین رجولن ان دنوں عبادت کرنے والا عمل کرنے والا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 ایام صبر میں ایام فتنہ میں اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا اطاعت کرنے والا اور نیک مال انجام دینے والا اس ایک شخص کا ثواب جو ہے وہ پچاس افراد کے برابر العام الفیل فتنوں کے دور میں عمل کرنے والا عمل سے کیا مراد یہ بات بڑی ہی قابل غور آج ہو سکتا ہے عمل کرنے والے بہت ہوں بزام خیش نیکیاں انجام دینے والے بہت ہوں لیکن حدیث میں یا شریعت میں اس عمل سے کیا مراد تھا الحدیث یہ فت سے روپئے بعض اوقات بعد ایک حدیث اپنی تفصیل خود کرتی اپنی شرح خود کرتی جو نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے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 لوگ بڑی محنتیں کریں گے عمل کے دعوے دینے, دینے والے بھی بہت ہوں گے لیکن کون سا عمل بائیں سے ہوگا باعث سعادت ہوگا وہ عمل جو آج تم کر رہے ہو یعنی خالص اللہ کی کے وحی کی پیروکاری وہی الہی کا فہم اور وہی الہی کی اتباع یہ منحج کارگر ہے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 تو ہر عمل مراد نہیں ہے بلکہ ایسا عمل جو منحجیہ سارے رسول پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر کی تباہ پر ہو اور کتاب و سنت کی پیروی میں ہو اس ایک شخص کو پچاس افراد کے برابر اجر ملے گا یعنی جو وہ کتاب و سنت کی تباہ میں نیکی اختیار کرے گا اللہ اتنا خوش ہوگا اتنا اجر دے گا کہ گویا کتاب و سنت کی اتباع میں پچاس افراد نے وہ نیکی کی اور جو ثواب ان پچاس افراد کا ہے اس ایک شخص کو حاصل ہو گئی مصدرک حاکم کی روایت پوری ہوئی ابو داؤت میں ہی حدیث موجود ہے اس میں کچھ الفاظ زائد بھی ہیں صحابہ نے پوچھا من نہ ہو وہ پچاس افراد ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے وہ ایک شخص جو نبیر اسلام کی سنت کو تھامنے والا ہوگا جس کا اجر پچاس افراد کے برابر ہوگا وہ پچاس افراد اس دور کے یا اس دور کے فرمایا کہ بل منکم تم میں سے پچاس افراد تم میں سے ہوں گے کہ تم میں سے پچاس افراد کا اجر اس ایک شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو صبر میں اس قدر نیکی کے منحج کو اختیار کرے کہ نیکی کے تعین میں بھی اللہ کے پیارے بے کا متبیع فرمان ہو اور صحابہ کے منحج کا پیروکار ہو وہی الاہی کو تھامنے والا ہو اور خرافات و بداشت سے پوری طرح نفور ہو متنفر بچنے والا ہو تو اسے ایک شخص کا حضر پچاس صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے پچاس صحابہ ایک صحابی اس کے اجر و ثواب کا کیا کہنا جس شخص کو اللہ عزت نے اپنے چہرے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر کے دیدار کا شرف ادا فرما دیا وہ اس فضیلت میں ایسا منفرد ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا صحبت کا شرف نبیر اسلام کے دیدار کا اور آپ کی زیارت کا شرف بھانت ایمان اور اسی پر بندے کا انتقال ہو جائے کوئی شرف میں شریک نہیں ہو سکتا لیکن جو شخص ایان میں میں اس کا ذوق یہ ہو کہ نبیر اسلام کی اتباع کرنی ہے آج کے دور میں کلفتیں برداشت کرنی ہیں تکلیفیں برداشت کرنی ہیں مگر ایسے علما سے ملنا ہے جو صحیح سنت کی نشاندہی کر دیں اور اسی کو اپنانا ہے اور فید اپنانے لوگ فطروں میں ملوث ہوں فطروں کی تشہیر میں ملوث ہوں میڈیا اپنی جگہ چیخ کا چلاتا ہو مگر یہ صرف پرسکون ہو کر امام الانبیاء کی اتباع کرتے ہوئے اور صحابہ کرام کے منحص کی پیروی کرتے ہوئے تعلق باللہ قائم کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے تفرغ اختیار کر رہا ہے اور بالکل نبی علیہ السلام کی سنت کی تباہ کرتے ہوئے اور آپ کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے عبادت انجام دے رہا ہے تو اسے ایک شخص کا سوال پچاس صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے ان کی نیکی اور ان کے اجر کے برابر ہو سکتا ہے اور نبی رسلام کے حریث و اللہ عالم یہاں منتقل ہو سکتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا تھا لو لقاط لو انفق مثل احد ذهبا لما بلغ مد احد مدن صيفه اقر بيرايك صحابي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا بيرايك صحابي لو انفقت مثله احد ذهبا اگر تم لو احد جبال كबरा بر سونا خرج كرد لو انفقت مثله احد ذهبا اگر تم لوك احد پہاڑ کے برابر خرج كردو لما بالا متحد بلا نصیفہ تم لوگ میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو ایک پاؤ بھر کھجورے یا دانے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو صحابی کا نفسہ اور اس کی لیکی کا کیا ہی کہنا مگر ای فتنہ ہے جس شخص کو امان صانح کی توفیق ویسا راجا اور فتنہ کے دور میں بھی وہ سنت رسول کا حریث ہو وہی الہی کا متلاشی ہو یہ اس کا ذوق سلیم ہو تو اس شخص اجر و ثواب کا کیا ہی کہنا تو فتنوں کا وقوع بہرحال ہوگا نبی علیہ اسلام کی نشاندہی موجود ہے پیش گوئیاں موجود ہیں مگر وہ لوگ انتہائی آفیت میں رہیں گے جو فتنوں کے تعلق سے جو فطری ابواب ہیں اور پیارے بھی کی تعلیمات ہیں انہیں پڑھتے رہیں مضالہ کرتے رہیں اپناتے رہیں تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکیں فطروں میں ملوث ہونا ایک بہت بڑی ہلاکت ہے تباہی اور بربادی ہے جبکہ آفیت جو ہے آفیت کا راستہ انتہائی سلامتی کا راستہ ہے تبھی رسول اللہ کا فرمان ہے القائد الماشی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 تو اس کے ثواب کا کیا ہی کہنا اللہ تعالیٰ اسے توفیق کی صدا ہے اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز نہ حاصل ہو سکتی ہے نہ مکمل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے اللہ پاک ہمیں آفیت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العزت ہر وقت ہر دور میں اور بالخصوص فتنوں کی پہداد میں اپنی عبادت کی توفیق دے اپنے پیارے پے ابر کی سنت کی اتباع کی توفیق ادا فرمادے اقول قوری حاضرہ الحمد للہ